سوال ہے کہ کہا جاتا ہے غوث اعظم درمیان اولیا چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ فارسی شعر ہے کہ غوث اعظم اولیاء کے درمیان یوں ہے جیسے حضور علیہ السلاۃ والسلام امبیا کے درمیان ہے مواد اللہ غوث پاک یعنی شیخ عبد القادر جی رحمہ رحم اللہ تعالیٰ کو کیا آپ لوگ نبی کی مثل مانتے ہیں تو یہ کیسا شیر ہے دیکھیں لفظ چون یعنی جیسا کاف تشبی کے لیے عربی میں آتا ہے تشبی کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بل آئین وہی چیز ہے جیسے کہتے ہیں وہ تو بڑا شعر ہے شیر آدمی ہے تو شیر آدمی کا مانا یہ تھوڑی کہ اس کے دم لگی ہے مانا ہوتا ہے شیر کہنے کے معنی اس کو یہ نہیں ہوتے کہ اس کے دم ہے یا ماد اللہ اس کو جانور کہا گیا یا اس کو چار پیر والا کہا گیا یا اس کو چیر پھاڑ کرنے والا درندہ صفت کہا گیا کہ وہ انسان ایسا ہے کہ جیسے چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہیں شیر کے اندر ایک وصف ہے جس سے اس کو تشبیح دی گئی وہ کیا ہے شجاعت بہادری شیر کے اندر جیسے بہادری اور شجاعت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے کسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیر ہے تو تشویش سے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی ایک وصف میں حضور علیہ اللہ کا وصف انا قائد المرسلین میں مرسلین کا قائد ہوں میں انبیاء کا ملی وہ سرداری انبیاء میں تمام مخلوق میں تمام مخلوق کے آقا و داتا ہیں حضور علیہ اللاۃ والسلام تو اس کا وصف اس سے جوڑنا یہ درست نہیں ہے یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح سید ہونا آقا ہونا بڑا ہونا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسی طرح غوث پاک اسی طرح تو نہیں بلکہ جس طرح سید یعنی آقا و داتا حضور علیہ السلاۃ السلام ہے اسی طرح قائد رہنما رہبر لیڈر اولیاء کرام کے غوث پاک ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی, نبوت کے درجے میں لے جائیں ایسا نہیں ہے کہ حضور, آ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی درجہ ان کا صحابہ سے زیادہ غوث کتنا بھی بڑا درجہ ہوتا ہے بہت بڑا درجہ ہوتا ہے نا خطب ابدال کے بعد سب سے بڑا درجہ ولایت کے اندر جو ہوتا ہے وہ غوث کا ہوتا ہے مگر کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ورنہ یہ متریزین کے تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک کوئی امتی عمل کرتا رہے عمل کرتا رہے تو ماض اللہ وہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے اور ماض اللہ کبھی نبی سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے یہ بد مذہبوں کا یہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات ہے اور یہ ان کے کفریات میں سے ایک ہے جس کے اوپر غسام الحرمین میں فتح موجود ہیں اس تو ایک طرف تو آپ کا یہ موقف دوسری طرف غوث پاک کی ولایت کے اوپر آپ کو اعتراض آپ کے لیڈر سید ہوتے ہیں یعنی بڑے ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں ان کو آپ اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور غوث پاک کا درجہ یا ایک ولیء اللہ کا درجہ آپ کو چپتا ہے تو یہ نامناسب سی بات ہے کہ اس میں سارا معاملہ جو ہے ایک تشبیہ کا ہے اور وہ تشبیہ کیا ہے سردار ہونے کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اکرام علیہ الردوان کے سردار ہیں تو اس کے سیدھے سیدھے معنی صرف سرداری کے ہیں اور کوئی معنی نہیں ہے تو ایسی بات کرنے سے گریز بھی کرنا چاہیے اور تھوڑی سی سمجھ سے بھی کام لینا چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے واللہ اللہ عالم